پھر ان کے بعد ایک برس آئے گا جس میں لوگوں کو می دیا جائے گا اور اس میں رس نچوڑ گئے